اوز بل طور یا من حل دینا آمان و ادا کم تم الاس فالاتی فکسل وجوہا کم و احدیا کم المرافق اے وہ کو جو ایمان لائے ہو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو بم سخروسی کم اور اپنے سروں کا مسح کرو و ارجولا کم القاین اور پاؤں کو دھو لو ٹخنو سمیت وہ انکن اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو وہ انکن تم مربع او اہلا سفر او جا احد منکم من الغائی اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی آیا ہو قدائے حاجت سے اولا مستمن یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فلم تجدو آ اور پانی نہ پاؤ فتیمم طیبا تو تم تیمم کرو گرد و غبار والی مٹی کے ساتھ وجوہ عیدی کمن ہو تو اس سے مسا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالی تم پر کوئی حرج تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا والا کن یوریدر کم لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ور یو تمہ نعمت علیہ کمر تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو ودقرو نعمت اللّہ علیہ کمر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے وَی تھا کا اللہی واہ تھا کا کم دہی اور اس کا وہ پختہ وا ادا جو اس نے تم سے کیا ہے تم سمنا و عطا کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی وطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذات بات صدور یقیناً اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب جانتا ہے یا ای اللہینا امن و نوا مینا لہدا ابل اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ ولا ج من کمشن عن و قومن اور نامجرم بنا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی على اللہ اللہ تادل اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو یہ بلکہ عدل کرو ہوا اقرب الطوا یہ تقوے کے زیادہ قریب ہے وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر ماتون جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے واقف ہے وعد اللہ اللہ آمنوا وعملوا لهم اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور نیک صالح عمل کیے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے و اللہ ددینہ کفر و کردب و صحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو اور کفر کیا تو وہ لوگ جہنم والے ہیں یا ایدینہ نحمۃ اللہ علیہ جو ایمان لائے ہو اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اسے یاد کرو کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں فکفہ اے دیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا و تقل اور اللہ سے ڈرو اللہ پر توقع اور لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈریں مومن لوگ والد اقدال اللہ میفا کا بنی اسرائیلا اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا و بتنا منہ متنع اشارہ اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے امیر مقرر کیے وقال اللہ معاکم اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا اگر تم نماز قائم کرو زکات ادا کرو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کو ان کی عزت کرو اور اللہ تعالی کو قرض الحسنہ دو یا ان کی مدد کرو اور اللہ تعالی کو قرض الحسنہ دو العکفم سی عاطم ولاء الخیلَّ جناتن فجری من تختیار تو میں تم سے تمہاری غلطیوں کو مٹا ڈالوں گا اور تم کو ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں فبَََََََََََََ كافار بہدالى كا من کم فقط والبيل تو جس نے اس کے بعد تم میں سے كفر كيا تو يقينا وہ راستے كى درستگى سے گمراہ ہو گیا یا درست راستے سے بھٹک گیا فَبِمَا نَقْضِهِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا تو ان کے احد توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَةَ اَمَّا وَادِعِهِ وہ بات کو اس کی جگہوں سے بزلتے ہیں ہٹاتے ہیں وَنَسُو حَزَّم مِمَّا ذُك اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے اس ان, کے جو کہ ان میں سے تھوڑے ہی ہیں یعنی تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی خیانت کی خبر نہیں ملے گی باقی کہ لوگوں میں سے ان کی کوئی نہ کوئی شانت آپ کو پتا چلتا ہی رہے گا فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْفَحَ پس آپ ان کو معاف کریں اور در گزر کریں ان اللہ یحب الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ لے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے فَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسْخَارَا اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مردگار ہیں یا ہم نصارہ ہیں عیسائی ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فَنَسُوْ حَدَّ مِمَّا دُكِّرُوْ بِهِ تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے وہ ایک حصہ بھول گئے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور قینات ڈال دیا بھڑکا دیا ينبئهم اللہ بما اور ان قریب اللہ انہیں اس بات کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے یا اےل کتاب اے تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہیں ان باتوں میں سے بہت زیادہ باتیں کھول کر واضح بیان کرتا ہے جو باتیں تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور بہت زیادہ سے وہ درگزر کرتا ہے نور کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے یہ دیبی اللہ منی تباہ رضوانہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرتا ہے سب السلامی سلامتی والے راستوں کی وہ یخرجوہ مین ظلمات ادر نور اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے بھی ادنی ہی اپنے حکم سے وہ حدیم الاث مستقیم اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے لقل قفر اللہ دینک اند اللہ بالمریم یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہی مسیح ابن مریم ہی ہے کل کہہ دیجیے ہمعی یملی کل حمعی یملی کو مین اللہ ہی شعیح آ ان ارادہ کل مسیح ابن مریم و اما ہوا منفی عرد آ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ سے کون کسی چیز کا مالک ہوگا اگر اللہ نے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا وہ اللّہ ملک السما اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہ مابینہ اور اس کی بھی جو ان کے درمیان ہے یا خلوق و وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ الشعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وکالدلیہ اللہ و اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ترین لوگ ہیں پر کہہ دیجیے و پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیتا ہے بل تم بشروم ممن خلق بلکہ تم تو بشر ہو انسان ہو ان کی طرح ہی جو اس نے پیدا کیے یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وللہ ملک السماوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا اور بينهما ولله كليه اسمان اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہت و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اهل الكتاب قل جاءكم رسول يبين لكم على قدره من اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد انتقول والا ندیر تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا فقد جا کم بشیرما ندیر تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے واللہ اللہ اللہ الشع قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وحید قال موسا علی قومی اور جب موسا نے اپنی قوم کو کہا یا قوم قرون نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں ایک جالقی کم امبیا جب اس نے تمہارے اندر امبیا بنائے وہ جال اور تم کو بادشاہ بنایا وا اتاکم نالم یتی احدن من العالمین اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا على ادوارہم الا ادوارکم اور اپنی پیٹھوں کے بال نہ پھر جاؤ فتن قلیبو خاسرین وگرنا تم لوٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انہ فیہا قوم جبارین یقیناً اس میں سخت جابر قسم کی قوم ہے بہت زبردست قوم ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں فَإن يخرجوا منها پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں رجلان من انعم علیہ علیہ بابا تو دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا کہ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ فا دخل تو جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے ف ان تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو وہ اللہ پر اور اللہ ہی پر توکل کرو ان کم تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں جاؤ اور کتاب کرو لڑائی کرو ان ہا ہونا قاعدون، یقینا ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں کالا تو اس نے کہا رب انی لا عملی کو اللہ نفسی و آخی اے میرے رب میں نہیں مالک مگر میں اپنی جان کا ہی یا اپنے بھائی کا مالک ہوں ففرق بیننا نا و بین القوم الفاسقین ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی کر دے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم باد نہیں مان رہی تھی کالا فنحا محرمۃم اربعین صنعت یتی ہوں تو اللہ نے کہا کہ یہ ان پر حرام کر دی گئی ہے چالیس سال تک وہ زمین میں حیران پھریں گے فلاں الفاظ تو آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کیجئے یعنی <تصفح> کہ اگر یہ اس زمین میں داخل ہو جاتے تو ان کو فتح ہو جاتی اور یہ گالے با جاتے لیکن جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چالیس سال تک یہ ایسے ہی رہیں گے زمین میں بھٹکتے کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ ان کی جگہ ہے حکم نہیں مانا اللہ کا جہاد کے لیے کہا گیا تو کہنے لگے وہ تو بڑے پاور فل لوگ ہیں طاقتور ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وسلم اور آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کے سامنے حق کے ساتھ پڑھیے قربا نے کچھ قربانی پیش کی فتح من احد ہی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اذ قربا قربان جب انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی خطو قبیلا من احادی ہی تو ان دونوں میں سے ایک سے قبول کر لی گئی ولمقبل من الآخر اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی پال لکھ تو اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قطر کروں گا پالا انما تقبال اللہ من المطقین تو دوسرے نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالی تو صرف پرہیز گاروں سے ہی قبول کرتا ہے اور اب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے انی ارید ان اطمی کا فتح کو میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے وزالِ کا جزا ظالمین اور ظالموں کا بدلہ یہی ہے فتو عطل نفس قتل عقی ہی تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنا اس کے لیے اچھا بنا دیا خاقات ہو تو اس نے اس کو قتل کر دیا فصب امین الخاصرین تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے آخی تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے گا میں آجز آ گیا کہ اس کوئے جیسا ہی ہو جاؤں فَاُوَارِيَا فا سَوْعَتَعَقِ اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو وہ پریشان پشمان ہونے والوں میں سے ہو گیا وقت کی؟ یہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کوئی نکاح شادی کے بارے میں رشتے کا جھگڑا تھا اس وجہ سے جس آन... آن؟ آن، پر ذکر اس طرح کی بات لکھی ہے اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے جو وہ ہاں اصل میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ تھا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا نا تو انہوں نے کہا فیصلہ یہ کیا کہ قربانی دیتے ہیں جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مان لیں گے وہ جو حق پہ تھا اس کی قبول ہو گئی دوسرے کو غصہ چڑھا تو اس نے اس کو ختم کر دیا من اجلی داری کا قتب ناعلا بنی اسرائیل قطل او فساد فق انا قطل اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ومن احاطہ اور جس نے اسے زندہ کیا پک انا سجمی آ تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا رسول ناب ناتی البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول لائے واضح نشانیاں واضح دلائل ثم انہ منہم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر ان میں سے بہت زیادہ لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان نماجا رسول فسادہ یقینا ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا وہ زمین سے بھگا دیے جائیں یہ جو ہے نا یعنی کہ معاملہ کہ یو بری طرح سے قطر کر دیا جائے بری طرح سولی پہ لٹکایا جائے اور زمین سے ان کو بھگا دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے ہاتھ پاؤں کے کاٹ دیے جائیں یہ جو زمین میں فساد کرنے والے دہشت گرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ علاج ہے نبی صلاط و سلاب کے اونٹ چوری کر کے کچھ لوگ بھاگے تھے انہوں نے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تھا پہلے مسلمان تھے بعد میں مرتاد ہو گئے مرتاد ہو کے بھاگے تو ساتھ آپ کے اونٹ بھی چوری کر کے لے گئے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تو نبی اسلاط و اسلام نے ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں لوہے کی وہ ڈالی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ہرا میں ان کو پھینک دیا گئی یہ پھریلی زمین ہے مدینے کے قریب اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے تو یہ ایسی عبرتناک قسم کی سزا ان لوگوں کو دی جانی چاہیے ویسے بنیاد اور اصول اسلام کا یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو آسن انداز میں اچھے طریقے سے قتل کیا جائے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں زیادہ اذیت نہ دی جائے قتل جو کرنا ہے اس کو لیکن اگر یعنی کہ یہ اس قسم کے فسادی لوگ ہوں تو یو قتل ان کو قتل کیا جائے بری طرح سے اور سولی پہ بھی چڑھائے تو یو سلو بری طرح سے سولی پہ لٹکایا جائے سولی ہوتی ہے وہ اوپر لکڑی کھڑی کر کے اور ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیتے ہیں جسم اس کا سارا باندھ دیتے ہیں اونچی جگہ پر چوک کے اندر اور پھر لوگ اس کو کوئی پتھر مارتا ہے کوئی کچھ مارتا ہے کوئی کچھ مارتا ہے اس طرح اور اس کا خون بہتا رہتا ہے اور کئی دن تک وہ لٹکا رہتا ہے کھانے پینے کے لیے اس کو کچھ نہیں دیا جاتا اس کا پیشاب پکانا بیچ میں ہی نکلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں مر جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے اور پرندے اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں یہ ہوتی ہے اصولی پھانسی کو لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سولی ہے نا کہ اس کو گڑا کھود کے آدھا جسم اس کا اندر ڈال کے اور آدھا باہر ہوتا ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیتے یہ سولی میں اس کو اوپر لٹکا دیتے ہیں اوپر لٹکا دیتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس کو مارتا ہے یہ حد لگو کرتے ہیں وہ ذالق الحمی الف دنیا والم فلاخرتی عذابُ عظیم یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللّلہ دن تعبن قبرین تقدیر و علیہم مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ فعلم غفور رحیم تو جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے